الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبجنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعوض بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم رب شرح لصدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُوا اللُّقْدَةً مِنْ لِسَانٍ يَفْقَهُ قَوْلِي وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ حُدِيَ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ محض سامعین کی علماء علمائے آج کا یہ اجتماع آپ سب کے علم میں منہج اہل حدیث کے تعلق سے ہے منہج اہل حدیث کو آج کے حالات میں بہت زیادہ نشر کرنے کی بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ قرآن و سنت کے نام پر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے قرآن و سنت کا نام لے کر بخاری کا نام لے کر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ جتنے بھی اس نام کے ذریعے سے لوگوں کے اندر تشکیق پیدا کر رہے ہیں ان سب میں ایک بات قدر مشترک ہے یوں تو اس فہرست کے اندر بڑے بڑے نام ہے ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر اس نے قال اللہ اور قال رسول پڑھا ہو شریعت کا جو علم ہے یہ اسنادی علم ہے اور اس اسناد علم کی خوبی یہ ہے کہ جب کوئی اس علم پر شریعت پر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے پاس ایک اتنی قوی برحان ہے دلیل ہے کہ اسے یہ پتا ہے کہ میں نے یہ جو علم حاصل کیا میرا شیخ کون ہے اس کے استاد کون ہے ان کا شیخ کون ہے حتیٰ کہ ان واسطوں کے ساتھ کہیں بائیس واسطوں کے بعد کہیں تیئیس واسطوں کے بعد یہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو یہ اسنادی علم ہے یہ کتابوں کو پڑھنے سے یا ہر ایرے غیرے کو سننے سے یا چند اردو کتابوں کو اور تفسیروں کو پڑھنے سے کوئی شخص مفصر قرآن نہیں بن سکتا کوئی شخص حدیث کا ماہر نہیں بن سکتا ایسے لوگ جب بھی کچھ کریں گے اور جب بھی کچھ انہوں نے کیا اور لکھا تو آپ یقین مانے انہوں نے سوائے لوگوں کے اندر تشکیق پیدا کرنے کے گمراہی پیدا کرنے کے اور کوئی کام انجام نہیں دیا اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ علم ہر فرد سے نہیں لیا جاتا محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا قول بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان نہ دین علم یہ دین اللہ کی شریعت ہے خالص علم ہے فن زورو امنتا خدو تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو ہر شخص سے یہ دین نہیں لیا جاتا آپ نے بارہا موقعوں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے یہ جملہ سنا کہ وہاں بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اساتذہ کی تعداد ایک ہزار اسی ہے اور کہتے ہیں میں نے حدیث لینے سے پہلے ان سے ایک ہی سوال کیا سال تو ہوا انل ایمان میں نے ان سے ایمان کے بارے میں پوچھا جس نے کہا علی ایمان و قول و امل ایمان قول اور عمل کا نام ہے یہ کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے گناہ اور معاشیت کے ذریعے کم ہوتا ہے اور نیکی کے ذریعے سے بڑھتا ہے تو فرماتے ہیں میں نے اس سے حدیث لی اور جس نے یہ کہا کہ ایمان بسیط ہے اس کے کوئی اجزا نہیں وہ مرکب نہیں میں نے اس سے روایت نہیں لی یہ ایک معیار ہے شروع سے میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ میں ارشاد ہے وہ ہے فتح فرون یعنی ایک تعجب یا انداز میں یہ گفتگو وہ ہے فتح فرون تم کیسے کفر کی طرف جا سکتے ہو وہ ان تم تعلیکم آیات اللہ اور تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے عم آیات اللہ وفیقم رسول اور تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے بڑا قابل غور ہے یہ مقام اس آیت کے اول اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے کفر کی راہ کی طرف جا سکتے ہو کہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے وفیقم رسول یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وفیقم محمد یہ نہیں کہا قرآن کا اسلوب دیکھیے کلام اللہ کا انداز دیکھیے یہ بات واضح تھی کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آنا ہے آپ پر موت آنی ہے آپ موجود نہیں ہوں گے اس لیے کہا گیا وفیقم رسول تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں مانا آپ کی رسالت قیامت تک رہے تم کیسے کفر کر سکتے ہو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کی جائے تم میں اللہ کے رسول موجود ہو و مسم بلّہ جس نے اللہ کے امر کو مضبوطی سے تھام لیا فقطرات مستقیم اسے سراۃ مستقیم کی طرف ہدایت دے دی گئی وہ شخص دنیا اسے کچھ بھی کہے کوئی اسے لا دین کہے کوئی لامذہب کہے کوئی یہ کہے کہ یہ امام کو نہیں مانتا یہ فلاں کو نہیں مانتا اسے اس بات کی سند دے دی گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ شخص حقیقت میں سراطے مستقیم پر اس حوالے سے عوام الناس سے میں یہ بات کہوں گا حاجرین سے یہ بات کہوں گا کہ آپ علماء کرام کے قیمتی دروس کو سنتے ہیں اس کو سننے کے بعد اپنے اندر قرآن و سنت کے ساتھ ایک ایسا تعلق پیدا کیجیے سیکھنے کے تعلق سے اور یہ مت سمجھیے کہ جب آپ سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھے اور آپ کو اس مسئلے کا علم نہ ہو تو آپ کا اولین فریضہ یہ ہے کہ آپ علماء کی طرف مسئلے کو لے جائے میں نے عوام کے اندر یہ چیز دیکھی کہ لوگ بعض دفعہ یعنی ایک شخص ایک سائل کسی عالم کے پاس آ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور عوام میں سے بیٹھے ہوئے لوگ اس عالم کے ارد گرد وہ جواب دے رہے ہوتے یہ بہت بڑی ہلاکت ہے یہ علماء کا احترام نہیں اور یہ کتاب و سنت کے ساتھ صحیح تعلق نہیں یاد رکھیے آپ قرآن وجید کو پڑھیں اس سے نہیں روکا جاتا آپ احادیث کا مطالعہ کریں اس سے نہیں روکا جاتا لیکن اس میں فہم اپنا استعمال نہ کریں فہم سلف کا ہو یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھا جائے الا فہم صلف اس صحابہ اکرام کے رام کے فہم کی طرف اور صحابہ کرام کو جب بھی کبھی اشکال ہوا تو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کی اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے کے اندر وضاحت فرمائی تو اطمینان ہوگی اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ایسے مسائل ہوئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اور کہنے لگے لقد شک علیہ اختلاف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف بڑا گرا گزرتا ہے اور مجھے آپ سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی امبل مومنی نائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیح ہے اس امت کی اس امت کے تمام مومنوں کی ماں ہے آپ نے فرمایا ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تم اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتے مانا یہ تھا کہ مجھے ماں سمجھ کر پوچھو مجھے ایک عام عورت سمجھ کر نہ پوچھو مجھے ماں سمجھ کر پوچھو گے تو تمہیں شرم نہیں آئے گی حیا نہیں آئے گی مسئلہ ازدواجی حیثیت سے بار دفعہ ازدواجی معاملات شری طور پر صحیح طور پر انجام نہیں پاتے تو کیا ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا آپ نے مسئلہ صاف اور واضح انداز میں ایک حدیث پیش کر یہاں جب ابو موسا عشری ندی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا اختلاف مجھ پر گنا گزرتا ہے ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں جو کہا جاتا ہے کہ صحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے بے ای آئی آئی دی تم اختدئی میں سے جس کے پیچھے چلو تم ہدایت کو پالو گے یہ روایت خود لئی ہے اور یہاں اس چیز نے واضح واضح کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا صحابہ کا اختلاف یہ تو رحمت ہے وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے آپ نے فرمایا کہ جب ادواجی معاملات کے اندر در طور پر طے پا جائیں اور دخول ہو جائے تو پھر غسل باز کہتے ہیں اللہ کی قسم آج کے بعد یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیے کیسے صحابہ کے اس بات کے حریص تھے کہ انہیں کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی رہنمائی مل جائے منہج حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس منہج کو جس منہج پر ہیں اس کو سمجھیں جیسے آپ نے سنا کہ ہم کسی آئمہ کو آئمہ دین کو برا بھلا نہیں کہتے گالیاں نہیں دیتے ان پر کوئی لان تان نہیں کرتے لیکن ہاں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دیتے تو آج کا ایک بہت زیادہ اہم خطاب میں تو ایسے ہی شروع ہو گیا ہمارے شیخ علامہ عبداللہ ناص رحمانی حفظہ اللہ انشاءاللہ تقلید اللہ شخصی جو امت کے اندر یعنی دیمک کی طرح پھیلا ہوا ہے اور جس نے امت کو کھوکھلا کر دیا اس پر انشاءاللہ اللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پوری بھرپور طور پر یعنی دلائل سے بات کریں گے اور آپ کے قلوب و اذہان کو انشاءاللہ اللہ منور کریں گے میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول واسطر اللہ علیہ ولکم